یہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی اہلیہ سے اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں اگر اس کو یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یا میں تمہیں جو ہے مطلب علیحدگی اختیار کر لوں گا اس صورت میں اگر وہ عورت جو کام کرتی ہے کیا احکامات جو ہے وہ لاگو ہوں گے اس کے, کے شریف کیا احکام ہوگا اس کے بارے میں جی اسما بھائی مسلم یہ ہے کہ اگر تو یہ کہا کہ کر لوں گا تو کرے گا تبھی ہوگا نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا اگر یہ کہے مثلاً کہ کوئی آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ اگر تم فلاں رشتے دار کے گھر گئی تو تجھے طلاق کر یہ نہیں کہ دوں گا. نہیں تجھے طلاق تو جب وہ اس کے گھر میں جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر کہتا ہے کہ اگر تو فلاں کے گھر میں گئی یا تو نے فلاں چیز کھائی تو تجھے طلاق دے دوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک دے گا نہیں دے گا تو طلاق واقع ہوگی اور جب تک نہیں دے گا یہ اس کو کہتا ہے, طلاق معلق کسی چیز کے ساتھ مولت کر دینا اگر تو نے یہ کام کیا تو, تو تجھے طلاق اگر طلاق کہا تو ہو گئی جب وہ کام کرے گی اگر کہا دے دوں گا تو چاہے ہزار مرتبہ کرے جب تک یہ دے گا نہیں طلاق اتنی دیر تک طلاق واقع نہیں ہوگا